<سؤال> <أه> الحمد لله وجہ <tosolo> سے <ii> <voulais factors> ایسا اُس دا دا سے دنیا دل کی دنیا میں پاپا اور مرمت والا اس مبارک نا جانی جس موضوع روپ کے جناب نار مقابلہ لگے میں انبیاء اور میں جناب ایک نوی نغم نا شیر بڑا توفیق تو ہر بند میں تقریباً محبوب نہیں نظم جی وہ سنا دیا اگوں جی نمجا کے جنا مر اے با سا جان مذہب مذہب لا سکتا مذہبی امیدوار دنیا ہوگا نہ اس äh, no. لبے اس اسلام حضرت موٹر کشن بک بک برا میرا اس ران ہر جگہ والا جان والے بار بھی ہے اور سب ندیاں میرا کسن ہوا وہی آسمانی ہرش آ گیا چار مکہ شریف والی شریف والی پہلا حصہ ہے بنی راج رانی سلائی دوسرا سدر ملتا سور ج شریفارا نفرت چاہے جلیل ہو رب جلیل ہو سید اللہ صلی اللہ فرمایا گیا ہے علماء مقابلہ راجی ہوئی لگتا ہے درخت رنگی رنگی رنگی رنگی اور عالم جو ہے حا دجی قوم سلسلے عید قتل بنیا ਜਾਏ ਹੋਰ ਗਾਉਣ ਜਿਹੜਾ خبر جو رہے بھی تھی سمجھ لوگ سمجھ آ گیا اس مطلب سبحان گل یہ پلے پیار اور اسلے جہاز میں پچھلے جہاں چیزیں نہ کیلے جنر کے کیلے لکھو سی سوچے اللہ سوچے بندو لکھے بندولی ایسا چلائی کہ سارے سمجھنا پڑا لگتی ہیں مثال ہے مثال میں بہت ادیم کی جگہ جس شریف کیونکہ حدیث میں ہے میرے پاگی آج آپ جب دن کا سرگرا اور آپ کو تیسرا ای فراخلا اللہ تعالی نے فرشتوں سے کلمہ نازل کیا جن کائنات میں حضور کلام نے ملو لےنے اللہ کی حفاظت من موسى چوتھا سلیفیا شرابہ بار کیا جاتا یہ بڑے بڑے معاملات جس کو پیار ہیں بڑے بڑے محبت سمیل آدمی یاد آ رہا ہے سال ہے دوسرے اس کے اندر انہوں نے لکھا بند آئی میرا کا مطلب یہ ہوتا ہے جن آپ نے آیا میں چاہیں گے اس میں راج آئیں گے آئے اگر اس کو نہیں جانے دوسروں پیاد اللہ میرا ریتی تھی بدرت جاجواد چلاؤ لگی ابوشن شاسم اس میں چلا سوائن چلاؤ لاشا سچویا سر فلاب لگ جانا جناب حضرت لیکن والی ہوگی جو مثال والی شریف ملتا ہے چلو چند روپیے روپئے مشالی <سؤال> صورت چار چار کلو میرے چلے چل رہی میری ملک یاد ہے اور یہ اگر تالک جنیاں باتیں تالکار نظر کہ ہر فرق اور میں بنایا گا اس میں شاید شاید ملا کر درم جو جن کام لگا گھر گر جیس مانا ملا اس لندہ میرا میرا شریف جائے نا We shall know. Allah Subhanahu wa Allah Ya شوشو چار جائے تو بھاجپا ہی آپ تو وہ جی پائی شا رواد جا سونے میں آنا سر وہاں بھی چار چال کر لینا اسی مقام روک خدمت میں کینی بھی تھی سبحان اللہ آہ آہ جے اور دیگر سے یار اولیاء کی طالبان جی کے شیخ شاہ مدین سحر وردی رضی اللہ تعالی عنہ بن باد کی حج جانا سی بڑے پے کئی وڑی دو کر دے تبی سید کی مہادت کوئی داسی کرم کر رہے پیر عدیا ہے مرید میں چولہا لیا اپنا سر سے چولہا لگا چولہے اب سر سے مال ہے ملا سبق ملا جس فرمایا اللہ کا جمع فرما لکھیے سونے فرمایا آہ! آہ! سبجھو ہے فرمایا سر تر ہزار گزرے مکان ہے لابا واقع پر مکان ہی لا مکان جا جا جا جا. ہو, ہو جائے توجہ ہے دس سجنا یہ میرا سونے نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہزور نے فرمایا میںکر کرنا سب تسن حسین اگر میں کسی بنا پکر یار بناؤں گا لیا لیا لیا توجہ نہیں فرمائی نہیں <سؤال> ایک گالے اگر اگر اگر گئی بھی حدیث سے امام ابد الغنی نابوشی لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں محبت اللہ مقام شریف کا فرما میرا اللہ یہ بارہ سال خود پڑھتے مکمل بولوی توجہ بھائی لوگ بلا کے لکڑی وشہ فرما تیرا پہن میرا سنگیت جیب اللہ یہ ہونی مان بل گنی ناگو مشیب ہے ادھر آپ فرماتے ولاشتكان المحمد علامه من الخلله فاذا لم يتخذ سب الله تعالى خليلا فهو بالاول لا يتخذ عدوا وما حققه لعائشه وفاطمه وابن بكر وعلي والحسن والحسين فزاد الرسامه ضاعات وغيرها من اهل البيت والصحابي وجدادي لله ونرماد من ها يخ الناس سو معهمهم هم ن مح الحضرقييا لبي في دوي على غ ب به مايد الكلي حلكثيرير على سير من حنازط صله على انج دیتی کہ دیل اُسے غلبہ کر کہ تھا کسی دینا چھٹ لیتے اے اللہ باز پر اے سوائے اللہ حضرت جب دیل ہی تو محبور ہی جائی جائی جائی جائی جائی یہ حاضر کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمایا ہے محبت کرنا ہو رہے لگ گئے شریب سب کو یاد آ رہے اسمان سے راجداری Muito bem, muito bem, não é verdade? اور چل گیا اسلو جان کے رب جانا اس لیے پھر مری مری سمجھ آئی کہ نہیں آئی آئی نہیں کیوں سدا کر کے بابا جب آپ کا بیٹا منا فرمایا ات فقیر پہنچے تو پھر زمین دے پہ کا میرا آج آج آگا مخلوق مخلوق وہ مخلوق مخلوق تو ہی لالچ نہیں کٹی رب سونے دے پک کی کام کر سچی جو مسلمان اسکل رکھنا رہے مگر یار یار اللہ فکیر میرا سرکار کا میرا سبق گا فکیر اور ہمت اپنی روح نرباد کرا جی ترجا پھر جان کر کے لے ہے نا لیکن وہ پھر میرا شمار ہوتا ہو جنا سابا محمد کریف کے جوڑے کا سلسلہ سان کا کچھ حصہ دیا چلو خوش تو دو شیر سلام ہمارجنٹ <tries> مدال پا فرما قسمت مدرسہ مجسٹری جناب مخلفر تیری تیری ہمیش تندرست جو مسلمان نگر تمام جا تمام <سؤال> حضرات that the want